اور میں تم سے ناؤ کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزنی ہے اور نہ یہ کہ میں غیب جان جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں ناؤ کہتا جن کو تمہاری نگاہ حقر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہین اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے عیسا کروں تو ضرور میں ضلع ہے میں سے ہوں